منہ میرو من آمن بالله ہوں وكتبه ورسله لا نفرق بہنا آم من رسله وقالوا سمعنا غفرانك ربنا وإليك لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا نو إن نسينا روبن والا چح ملا اس مل چل میبلی نوبن والا تو ہم مل مل چلن بھی واس نم ن چم ن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 اور عقد کا کمانا گرا گانٹ نوٹ گانٹ کا کیا کام ہوتا ہے دو چیزوں کو باندھنا یہ لفظ دو چیزیں ایڈ کر لیجیے دو چیزوں کو باہم مضبوطی سے باندھ دینا جیسے نکاح کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے عقد اس میں کیا ہوتا ہے دو لوگ آپس میں باندھ دیے جاتے ہیں ایک رشتے میں رشتہ نکاح میں باندھ دیے جاتے ہیں تو اس باندھنے کو کیا کہتے ہیں اقدی تو گانٹ دو چیزوں کو باندھتی ہے عقد باندھتی ہے ہاں؟ جب اس کو باب فعیل پر لایا جاتا ہے تو یہ کیا بن جاتا ہے فعیل کے وزن پر عقید عقید فعیل کون سا ہے گڈ مبالغا کا مبالغہ کا کیا مانا ہوتا ہے بہت زیادہ مضبوطی سے باندھنا اقد ویسے ہی مضبوط باندھنے کو کہتے ہیں لیکن عقید کہتے ہیں زیادہ مضبوط گرا بہت ہی زیادہ اسٹرانگ کی ہوئی گرا ٹھیک ہے لیکن اگر ہم لفظ عقید بولے آپ کا عقید کیا اس کا عقید کیا تو یہ جب آخر میں عقید د د آ جاتا ہے نا یہ ہیوی ہے ہیوی لیٹر ایک طرح سے تو وہ بولنے میں بھاری ہو جاتا ہے اس لیے اربوں کے یہاں ایک قاعدہ ہے کہ جب کوئی لفظ بولنے میں بھاری ہوتا ہے تو انڈ اینڈ پہ کیا بڑھا دیتے ہیں تا مربوطہ اس لیے عقیدہ ہو گیا یہ عقید سے کیا بن گیا عقیدہ جب یہ عقیدہ بنا تو کیا معنی ہے اس کا بہت ہی پکی مضبوط گرا یہ لفظی معنی مانے کے حد تک عربی میں عربی زبان میں اگر اس کو تھوڑا ڈائس کریں تو عقیدہ میں آپ کرتے کیا ہیں ایک طرف آپ ہوتے ہیں اور دوسری طرف وہ چیز ہوتی ہے جس کے ساتھ آپ اپنے آپ کو باندھتے ہیں اب یہ گرہ کہاں لگتی ہے ہاتھ سے نہیں لگتی جیسے دھاگے کی آپ لگاتے ہیں بلکہ دل سے لگتی ہے کس چیز کے ساتھ وہ جس پہ آپ ڈپینڈ کرنا چاہ رہے ہیں یہ جس پر آپ ایمان لانا چاہ رہے ہیں یہ جس کو آپ ماننا چاہ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ کی گرہ لگتی ہے یعنی دوسری طرف آپ کے وہ عقائد ہوتے ہیں جو آپ اختیار کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ عقیدہ کو انگریزی میں ڈاکٹرین کہتے ہیں ڈی او سی ٹی آر آئی این ای ڈاکٹرین ڈاکٹرین کیا ہوتا ہے سیٹ آف بلیوس ہوتا ہے ٹھیک ہے؟ سیٹ آف بلیوس جس پر آپ اپنے دل یا مائنڈ کو سیٹل کر دیتے ہیں اور جس کے ساتھ آپ ان کو باندھ دیتے ہیں یعنی وہ سیٹ آف بلیفس ایمانیات جو ہمارے ہاں دین میں ہے یعنی مختلف چیزوں پر ایمان جس کی تفصیل انشاءاللہ شاء آگے ہم پڑھیں گے ان کے ساتھ آپ اپنے آپ کو مضبوط پکا کر لیتے ہیں باندھ لیتے ہیں اور اس طرح آپ اس پر فرم ہو جاتے ہیں ڈٹرمنڈ ہو جاتے ہیں کہ پھر اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں رہتا یا اس میں کسی قسم کی کوئی ڈیل نہیں ہوتی جیسے ہم کہتے ہیں عقیدہ توحید ٹھیک ہے عقیدہ رسالت عقیدہ آخرت عقیدہ ملائکہ کتب وغیرہ ٹھیک اب اس کا کیا معنی ہے عقیدہ توحید کا کیا معنی ہے یعنی اس کو اگر آپ عقیدہ کی ڈیفنیشن کو آپ لیں کہ گرا کس چیز کے اوپر اللہ کے ایک ہونے پر تو یہ ایک ہونے کو ماننا ایمان ہے دراصل وہ اس کو آپ اپنے اس ایمان کو یہ جو سیٹ اف بلیف ہے اس کو دل کے ساتھ جو گرہ لگاتے ہی عقیدہ ہوتا ہے ٹھیک ہے پھر عقیدے کی تفصیلات ہوتی ہیں جن کو ہم اوور عقائد کہتے ہیں اور ان عقائد میں ایمان باللہ ایمان بالرسل ایمان بالکتب اور ایمان بالآخرہ بالقدر اور اس کے علاوہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن پر ایمان لانا ضروری ہے جو اس کے سب ڈیٹیلز ہیں یعنی زیلی چیزیں آ جاتی مثلا قبر کے عذاب کو ماننا یہ وقیدہ کا حصہ ہے لیکن ہم ہر وقت اس کی ڈیٹیل نہیں بیان کرتے جب ہم نے کہہ دیا آخرت تو آخرت کے اندر بہت کچھ انکلوڈیڈ ہے پھر ٹھیک یعنی کسی بھی چیز کو پھر اس طرح ماننا کہ دل میں کوئی شک نہ رہے رائٹ right? تو اس ماننے کو کیا کہتے ہیں ایمان تو آج ہم دوسرا باب شروع کرتے ہیں ایمان کا اسلامی عقیدہ کی بنیاد ایمان پر اس کا معنی کیا ہے یعنی ایمان کے ساتھ ہم دل کی گرہ لگاتے ہیں ٹھیک اور جس بھی چیز پر ایمان ہوگا اللہ پر ہے یا رسولوں پر یا دیگر چیزوں پر کوئی ایمان عقیدے کے بغیر یعنی اس کو باندھے بغیر اور کوئی عقیدہ ایمان کے بغیر مکمل نہیں ہوتا یعنی اگر ایمان صرف لفظوں کی حد تک ہے الفاظ میں ہے یا کتابوں میں ہے کہ ہاں مانتے ہیں مگر وہ دل میں نہیں ہے کیونکہ مرکز اس کا دل ہے گرا دل سے لگے گی تو اس وقت تک کوئی عقیدہ عقیدہ نہیں کہلاتا یعنی yani وہ ڈاکٹرین یا وہ سیٹ اف بلیفس جب تک دل کے ساتھ ٹوک نہیں جاتے اس کے اندر راسخ نہیں آ جاتے وہ دل کے اندر جا کر وہ ایک چیز نہیں بن جاتے کیونکہ اس گرا لگانے کا مطلب کیا ہے کہ وہ اس کے اندر راسخ ہو جائے جب وہ راسخ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد وہ اس کے آگے آف شوٹس نکلتے ہیں اور باقی چیزیں آتی ہیں یعنی دل اور ایمانیات یا جن چیزوں کو آپ مانتے ہیں بلیوس ان کی گرہ آپ کے اور ان نظریہ نظریہ نہیں کہنا چاہیے عقائد کے بیچ میں کیونکہ نظریہ ہمارے معلوم ہے ایک لفظ آلٹرنیٹلی یوز ہوتا ہے نظریہ توحید توحید نظریہ نہیں ہے ہمارے نزدیک توحید ایک عقیدہ ہے ٹھیک ہے تو آج ہم ایمان کے بارے میں پڑھیں گے کہ ایمان کیا ہوتا ہے جس کی دل میں جا کے گرہ لگتی ہے یا سیٹلمنٹ ہوتی ہے فل سیٹلمنٹ تو وہ ہوتا کیا ایمان ایمان کا لفظ کس سے نکلا ہے امن سے الف نون ٹھیک ہے اس کے دو معنی ہوتے ہیں ایک امانت جو خیانت کی زد ہوتا ہے اور اس کا معنی ہوتا ہے دل کا سکون اور دوسرے ہے تصدیق جو تقزیب کا بالعس ہے اپوزٹ ہے اسی مادے سے لفظ امان بھی نکلا ہے جس کا اپوزٹ خوف ہے ابھی میں صرف لفظی معنی بتا رہی ہوں تو جہاں تک ایمان کا تعلق ہے تو اس کی ضد کفر ہے ایک ہے ماننا اور دوسرا ہے انکار کرنا اور یہ آخری مانا تصدیق سے لیا گیا یعنی تصدیق اور تقدیب اسی طرح ایمان اور کفر ایک دوسرے کے اپوزٹ ہیں یہ اپوزٹ کیوں بتا رہی ہوں میں تاکہ بات واضح ہو اگر آپ دن بولتے ہیں تو دن کو جتنا لمبا چوڑا آپ چاہیں ڈیفائن کریں لیکن اگر آپ رات بول دیں تو وہ جلدی سمجھ آ جاتی تو, تو اشیا او بے ازدادا اشیاء اپنے اپوزٹ سے جلدی پہچانی جاتی تو اہل علم کا اس پر اجماع ہے کہ یہ ایمان کا معنی تصدیق ہے علامہ راغب تاریف ایمانی آپ دیکھیے کتاب میں علامہ راغب اسفہانی کون ہے یہ کچھ پتا ہے اسفہان کا۔ ہے ایران میں انہوں نے کون سی کتاب لکھی ہے گڈ مفردات, مفردات القرآن یہ ڈکشنری ہے قرآن کریم کے الفاظ کی ڈکشنری ہے تو انہوں نے مختلف الفاظ کی ڈیفینیشن بھی بتائی ہے اس کی تفصیل بھی اور معنی وغیرہ بھی تو وہ کہتے ہیں المانو هو تصدیق الذي مہ امن ٹھیک ہے المان کیا ہے هو تصدیق وہ تصدیق ہے ایسی تصدیق اللہ وہ جو مہو اس کے ساتھ کیا ہے امن ایسی تصدیق جس کے بعد انسان امن میں آ جائے اس کے بغیر انسان خطرے میں ہے سخت خطرے میں کیونکہ بندہ جب ایمان لے آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو امن دے دیتے ہیں اور وہ اللہ کی حفاظت میں آ جاتا ہے اس کی کیا دلیل ہے سورت الانام نام 82 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الگنسو ایمان بزن محتدون جو لوگ ایمان لائے پھر اپنے ایمان کو ظلم یعنی شرک سے آلودہ نہیں کیا ایسا ایمان جو شرک کی نفی کرتا ہو مکمل طور پر ان کے لیے سلامتی ہے امن ہے اور یہی لوگ سیدھے رستے پر ہیں وهم محتدون اور وہ ہدایت پر ہیں تو ہدایت پر کون ہے کوئی بتائے گا مجھے کون ہے ہدایت پر جو ایمان لا کر شرک نہ کرے وہ لوگ ہدایت پر بھی اور امن میں بھی ہیں ٹھیک ہے تو جو اللہ کی تصدیق کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں مومن کہتے ہیں وہ کون ہوتا ہے مومن تو اس نے جب تصدیق کر دی تو پھر وہ اس نے اقرار کر لیا وہ موتی فرما بھی ہو گیا انہیں یعنی اس نے بات بھی مان لی اور ہر اس شخص کو امان دے دی جو اس جیسا مومن تھا اس کے مال جان خون عزت کو حلال نہ سمجھا تو ایسا شخص اس نے جس کو امان دی وہ بھی مومن وہ خود بھی امن میں اسی معنی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جب آپ سے پوچھا گیا کہ مومن کون ہے ایمان لانے والا لیکن وہ ہے کون تو آپ نے فرمایا من ام نہ جاروہ جس کا پڑوسی اس کے شر سے محفوظ ہو وہ مومن ہوتا ہے تب آپ دیکھیے کہ ایمان صرف زبانی باتوں کا نام نہیں ہے بلکہ اس کی عملی تصدیق ضروری ہے کہ دل میں پیدا ہونے والی سوچ کو پھر انسان عملی جامع پہنائے کیا کہا میں نے دل میں جو سوچ پیدا ہو جو یقین آئے پھر وہ دل کی حد تک نہ رہے بلکہ وہ اس کے عمل میں ڈھل جائے اور نتیجہ وہ خود اس کا فائدہ اٹھائے یعنی مومن کون جو ایمان لائے ہوں اور جو ایمان لائے اس کا فائدہ کیا ہے کہ وہ امن میں آ جاتا ہے جب وہ خود بھی امن میں آتا ہے تو وہ دوسروں کو بھی امن دیتا ہے دوسرے لوگ بھی اس سے امن میں رہتے ہیں جو دوسروں کو امن دیتا ہے وہ الٹیمیٹلی پھر خود امن میں آ جاتا ہے تو یہ ہے ایمان کا سرکل اس کو ایک سرکل سے بھی آپ واضح کر سکتے ہیں یعنی یہ جتنے بھی لفظ میں نے بولے نا امن ایمان مومن ہوں اور پھر اس کو واپس پلٹا لیں امان امن ایمان امان امن پھر واپس ادھر ہی ٹھیک ہے اب اس کی کس کس چیز پر ایمان لانا ضروری ہے یعنی ہمارے دین میں بنیادی طور پر کون سی ایسی چیزیں جن پر ایمان ضروری ہے حدیث جبریل سے ایمان کی وضاحت یوں ہوتی ہے آنا بھی حریرہ تقالا كان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم للناس رجل رسول اللہ کتابی مسلم ابو ہرارا سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے اس دوران میں ایک شخص آیا اور اس نے کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے آپ نے فرمایا ایمان یہ ہے کہ تو اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتاب پر اور اس کی ملاقات پر اور اس کے رسولوں پر اور آخرت کے دن اٹھائے جانے پر ایمان لائے ٹھیک ہے تو یہ ایمان کی کیا ہے کچھ تفصیلات ہیں کہ کن کن چیزوں پر ایمان لانا ضروری ہے تو ایمان دراصل کیا ہے پھر تصدیق ایمان کا لفظ آتی کیا کہنا ہے آپ نے تصدیق سچ ماننا کنفرم کرنا اور تصدیق کس سے ہوگی تو ایمان جو ہے قول اور فعل کے مجموعے کا نام ہوتا ہے محض قول نہیں ہوتا محض سوچ نہیں ہوتی محض دل میں نہیں ہوتا محض زبان پہ نہیں ہوتا بلکہ وہ عمل میں بھی ہوتا ہے تو اس لیے ایمان کی جو عام طور پہ ڈیفینیشن کی جاتی ہے پیج ایٹین پہ آپ دیکھیے المان او اقرار باللسان وتصدیق بالقلب و تصدیق وہ یا بالجوارح کا لفظ بھی آتا ہے ٹھیک ہے ایمان اقرار زبان تصدیق قلب اور جوارح کے عمل کا نام ہے یعنی آزاد سے جو ہم کام کرتے ہیں یہ سب ایمان کا حصہ ہے جیسا ایمان ہوگا ویسے ہی امال ہوں گے ٹھیک ہے امال کیسے ہوں گے جیسا, جیسا, جیسا ایمان اگر ایمان مضبوط ہے تو امال بہت اچھے اور اگر ایمان کمزور ہے تو عمل بھی بگڑا ہوا کمزور ایک بھٹکا وہ مسافر جسے آپ نے منزل کا راستہ بخوبی سمجھا دیا ہو اور وہ بظاہر آپ کی بات مان کر یقین کا اظہار بھی کر دے لیکن آپ کی بتا ہوئی سمت یعنی دانے ہاتھ کے بجائے بائیں سمت چلنے لگے تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اسے رہنما کی بات پر پوری طرح یقین نہیں آیا اس کے معنی یہ ہوئے کہ اگر ایمان کامل ہو تو یقین آ جاتا ہے جس کے آثار مومن کے عمل اور طرز و روش سے ظاہر ہوتے ہیں یعنی طور طریقوں سے اور اگر ناقص ہو تو وہ الٹی سم چلتا ہے اور دیگر خرابیاں نظر آتی ہیں اس لیے ایمان کو عمل سے جدا نہیں کیا جا سکتا اس لیے کہ عمل ایمان کا نتیجہ اور سمرہ ہے بلکہ یہی وہ علامت ہے جس سے لوگوں کو کسی کے مومن ہونے کا علم ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں متعدد جگہ ایمان اور عمل صالح کو ساتھ ساتھ بیان کیا ہے تو کل مجھے ایک آیت چاہیے جس میں ایمان اور عمل صالح کو ساتھ ساتھ بیان کیا گیا ہوں اب آپ یہ آیت کہاں سے نکالیں گے جی سے نکالیں گے کیا سارے پہلے سے پارے سے ہی لے لیں گے تو سب کی آیت کیا ہوگی ایک ہی ہو جائے گی ٹھیک ہے تو ہر ایک اپنی چوائس کا کوئی بھی پارہ لے لے اور اس میں ایسی آیت تلاش کرے جس میں ایمان کے ساتھ عمل سالے کا بھی ذکر ہو اور اس کو اپنی ڈائری پر لکھ لیں اور پھر کل مجھے سنائیں ٹھیک ہے تو اس پیراگراف سے کیا بات سمجھ میں آئی کہ ایمان کس کا تقاضا کرتا ہے عمل کا یس yes. ایمان عمل کا تقاضا کرتا ہے یا یوں کہنا چاہیے کہ عمل ایمان میں داخل ہے اس کو الگ نہیں کر سکتے ٹھیک جیسے پتوں اور شاخوں کو جڑوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا اگر آپ کریں گے تو کیا ہوگا اگر کسی شاخ کو آپ کاٹ دیں گے تو وہ سوکھ جائے گی کیونکہ اس کی جڑ کٹ گئی ایک طرح سے کاٹا آپ نے اوپر سے لیکن وہ جڑ سے الگ ہو گئی اسی لیے کیا کہا جاتا ہے رہ شجر سے امید بہار رہ تو انسان کے اوپر عمل کی بہار بھی جب ہی ہوتی ہے جب وہ عمل ایمان پر مبنی ہوتا ہے یہ ایمان کی وجہ سے ہوتا ہے اگر ایمان کی وجہ سے نہ ہو تو وہ عمل بے روح ہوتا ہے کہتے نا کہ بے روح ہے سب کام اور فائدہ کچھ نہیں کچھ نظر نہیں آتا کو حرارت نظر نہیں آتی تو آج کل کتنے لوگ ہیں جو مسلمانوں کے بارے میں خود مسلمانوں کے اندر سے ان کی خرابیوں کی شکایت کرتے رہتے ہیں اور اوپر اوپر سے اصلاح کی بھی بڑی کوششیں ہوتی ہیں لیکن اصلاح ہو ہی نہیں پاتی وجہ کیا ہے کیونکہ بنیاد سے کام درست نہیں کیا گیا وہ کیوں نہیں شروع کیا گیا کیونکہ پھر لوگ آپ کو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں جو بنیادیں درست کریں ان کو کیا بولا جاتا ہے جی ہاں تو اس لیے آپ کو خبردار جو دھیان جائے اپنی بنیاد صحیح کرنے پر پکڑ جائیں گے آپ لیکن اگر آپ نے نہیں کی تو کہاں پکڑے جائیں گے زیادہ بڑا خطرہ ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے بنیاد صحیح کرنی ہے تاکہ اس کے اوپر جو چیزیں وہ ساتھ ساتھ وہ پھر آٹومیٹکلی ہو جائیں گے ان کے لیے پھر اتنی بڑی کوشش نہیں کرنی پڑتی کو مصنوعی ٹپس نہیں لکھنی پڑتی اچھا یہ کر لیں تو یہ ہو جائے گا وہ کر لیں تو وہ یہ کیسے کریں یہ امل نہیں ہوتا اتنے سوال ہوتے ہیں عمل بدلتا عمل بدلتا بدلتا حالانکہ ہم ایمان رکھتے ہیں وہ ایمان صرف زبان اور لپس پہ ہوتا ہے دل میں نہیں ہوتا یہ اصل مشکل ہے راسخ نہیں ہوتا اپنی جگہ پہ نہیں ہوتا وہ گرا نہیں لگی اس کو الحجرات میں قائد آتی ہے نا کہ آراب کہتے ہیں کہ اب ایمان لائے اسلام لائے ہو بس متیہ فرما ہو گئے ہو ایمان تو ولمد خلیمان کم ایمان ابھی دلوں میں اترا ہی نہیں تو اس لیے عمل بھی ایسے ہی گرا نہیں لگی وہ پورے ڈیٹرمنیشن نہیں فلی سیٹلڈ نہیں وہ چیز وہ بیج اپنی جگہ پہ نہیں رکھا گیا وہ ادھر ادھر بکھرا ہوا ابھی وہ اپنی جگہ گیا ہی نہیں دل میں نہیں اترا مرکز ہی درست نہیں یعنی کہ دل نے اسے قبول نہیں کیا یا تو دل فاسد ہوتا ہے یہ دل میں نفاق بھرا ہوتا ہے کچھ اور شرک ورک ہوتا ہے جس کی وجہ سے وہ اس کو سیٹل ہونے نہیں دیتا جیسے زمین جو ہے وہ اگر کھاری ہو یا اس کے اندر اور چیزیں ملی جلی ہوں تو پھر کیا ہوتا ہے اچھے سے اچھا بیج آ کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو کلم میں کوئی خرابی نہیں یہ تو جنت کی کی ہے آج صبح جب میں نے یہ جملہ کتنی دفعہ پڑا ہوا نا لیکن آج جب میں نے اس کو پڑھا تو مجھے ایسا لگا جیسے کوئی نیا انکشاف ہوا مجھ پر کہ مفتاح الجنہ ہے تو یہ جنت کی چابی یا کنجی کیسے ہے جب واقعی وہ اندر اتر جائے اور اندر بھی ایسا جو اسے قبول کر لے پوری طرح کیونکہ اگر تعالی اسے قبول نہ کرے کھلتا ہی نہیں نا پھر جب قرآن نہیں پڑھتے تو ایمان کمزور ہونے لگتا ہے اور جب وہ کمزور رہتا تو عمل بھی کنوکشن کا لیول ہر چیز پر فزل آؤٹ ہو جاتی ٹھیک ہے تو انشاءاللہ بہت سارے سوالوں کے جواب خود ہی خود بیچ میں آتے جائیں گے تو ایمان مطلق جو ہوتا ہے مطلق کا مطلب یہ ہے کہ ایپسلوٹ ایمان جس کو واقعی ایمان کہنا چاہیے थी. وہ عمل کا لازمی تقاضا کرتا ہے لازمی طور پر عمل کا تقاضا کرتا ہے ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ ایمان مطلق آمال کو داخل ہے یعنی امال اس کے اندر ہی داخل ہیں اور اس کی تائید کہاں سے ہوتی ہے انما سوائے اس کے نہیں انما کیا ہے عربی میں کل حصر حسر ٹھیک ہے یعنی سوائے اس کے نہیں ممکن ہی نہیں ہو ہی نہیں سکتا ہوتا ہی جب ہے جب یہ کریں گے ٹھیک ہے انما یؤمنوا بآیاتنا آیا اذا لدی نہ سب بہ بک برون ہماری آیات پر تو وہی لوگ ایمان ہی لاتے ہیں کہ جب انہیں ان آیات سے نصیحت کی جاتی ہے تو سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے پروردگار یا اپنے رب کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے تو تو گر پڑتے ہیں تو ہمبل ہو جاتے ہیں. قرآن پر تو یہ لوگ ایمان ہی لاتے ہیں کتنے لوگ ہیں جو پورا پورا قرآن حفظ بھی کر لیتے ہیں تفسیر بھی پڑھ لیتے ہیں نمبر بھی لے لیتے ہیں کامیابیاں بھی حاصل کر لیتے ہیں لیکن وہ اللہ کی آیات سن کے نہ سجدے میں گرتے ہیں نہ روتے ہیں اور نہ ہی اللہ کی محبت دلوں میں جاگتی ہے اور نہ ہی ہم بلنس آتی تو اصل خرابی کہاں ہے ایمان درست نہیں اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے ایمان کی نفی کی ہے کہ جس شخص کو قرآن کی نصیحت کی جائے اور پھر وہ اس پر عمل نہ کرے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے ان یعنی اِنَّمَا کا مطلب سوائے اس کے نہیں یعنی اگر یہ نہیں تو ہے ہی نہیں ٹھیک <تصفيق> ہے نا ان المؤمنون من اذا اجاد اللہ وجلت جلت کلو <قُلُوبُهُم> مومن تو وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل کہاں پٹتے ہیں ہل جاتے ہیں یعنی ان کے دلوں پہ سخت اثر ہوتا ہے اور آپ, آپ نے دیکھا ہوگا کہ کئی دفعہ ایسا تھا نا کہ ایسا لرزا آتا کہ اوپر سے نیچے تک ایک چل ہوتی ہے جو دوڑ جاتی ہے آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں اور واقعی آپ کہاں پٹھتے ہیں اب اپنا اپنا جائزہ لیجیے کہ کون سی آیت اور کتنی آیتوں پہ یہ کیفیت ہوئی کتنی دفعہ تلاوت سنی یا قرآن مجید پڑھا اور واقعی آپ کہاں پٹھے پوچھیے اپنے آپ سے کتنی آیتوں نے آپ کو واقعی رلایا اور یہ نہیں کہ سب بیٹھے رو رہے ہیں تو ہم بھی سسکیاں لینے لگے تنہائی میں بھی رولایا ہو جب کوئی نہ ہو تو یہ اب آپ کا اپنا لٹمس ٹیسٹ ہے خود کو خود ٹیسٹ کر لیں کسی کے پاس جانے اور کسی سے کاؤنسلنگ کی کوئی ضرورت نہیں خود کو خود کھنگالیں اور پرکھیں کیا قرآن میرے دل پہ اثر کرتا ہے کیا میرے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کیا میرا دل ہل جاتا ہے کیا دل کاپتا ہے میرا اور کیا میرے اندر تکبر کی نفی ہو گئی ہے کیا میں ہمبل ہو چکا ہوں اور اگر نہیں ہوا تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے اینی سبجیکٹ اینی بک کوئی بھی چیز جیسے آپ پڑھ رہے ہیں یہ بھی پڑھ رہے ہیں یہ تھی الانفال الفال نمبر دو ایک اور آیت میں آتا ونون اولیا اگر وہ اللہ پر نبی پر اور جو کچھ اس کی طرف نازل کیا گیا یعنی قرآن مجید پر ایمان لاتے تو ان کو دوست نہ بناتے کن کو ایسے لوگوں کو کہ جو ایمان نہیں لاتے پھر ان کے لیے وہ محبت نہ ہوتی ان کے دلوں میں کیونکہ اللہ کے ساتھ محبت کس چیز کا تقاضا کرتی ہے کہ ہمیں ان چیزوں سے محبت ہو جن سے اللہ محبت کرتا اور جن چیزوں سے اللہ تعالی محبت نہیں کرتے ہماری بھی ان سے کوئی محبت نہ ہو تو ایک دم فرق ہو جاتا ہے یعنی محبت نفرت کے پیمانے بدل جاتے ہیں پھر اسی طرح عمل میں کیسے تبدیلی آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يزن وهو زانی جس وقت زنا کرتا ہے وہ مومن نہیں ہوتا ایمان دل سے نکل چکا ہوتا ہے اور لا یو امن ملا یا وہ بھی ببا کہ مومن نہیں ہوتا جس کے پڑوسی اس کی ازیتوں سے محفوظ نہیں ہوتے اب اس معیار پر آپ پرکھ کر کو کہ کتنے لوگ ہیں جن کے اپنے پڑوسیوں کے ساتھ تعلقات خراب ہیں صرف اس وجہ سے کہ وہ ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں کبھی غلط پارکنگ کے ذریعے کبھی کڑا ٹھیک طرح نہ سمیٹ کے کبھی شور ہنگامے کے ذریعے کبھی ٹھوکا ٹھاکی بلا وجہ کی کتنے اسباب ہو سکتے ہیں کہ جس میں لوگ اپنے پڑوسیوں کو اپنے کولیگز کو اپنے ساتھیوں کو تکلیف دے رہے ہوتے ہیں کیسی کیسی ہوتی ہے تکلیفوں کو بتائے گا غور کیا کیجیے مشاہدہ کیا کیجیے کہ ہو کیا راہ اور اگر تلاوت لگا رہے ہو تو وہ ٹھیک ہے انہوں نے کہا کہ پڑوسی دوسروں کو تنگ کرتے ہیں لاؤڈ میوزک کے ساتھ تو کیا لاؤڈ تلاوت کے ساتھ درست ہے نہیں نا کیوں ہم کہیں گے لو ہم مسلمان نہیں تو مسلمان نہیں کیا ہوا اگر میں زور سے تلاوت سن رہا ہوں سبھی کو سننی چاہیے آپ کسی کی مرضی کے بغیر اس پر تلاوت مسلط نہیں کر سکتے اور, اور کیا ہوتا ہے اتنی کثرت سے پانی استعمال کرنے لگے یا ایسی موٹریں لگا دی کہ ساروں کا حصہ کا پانی خود ہی کھینچ کے رکھ لیا اور دوسروں کو مصیبت میں چھوڑ دیا اب اگر آپ ہی کے گھر میں کوئی ایسا کر رہا ہے تو کیا آپ اسے روک سکتے ہیں کیونکہ منکر آئیے اس از ناٹ رائٹ لیکن ایمان ہو تو کوئی بولے نا ایمان ہو تو کوئی نہیں انل منکر کرے کہ نہیں یہ تو ٹھیک نہیں وہ چبنے لگتی ہے نا غلط بات انسان کو اور کیا ہوتا ہے جی اب دوپہر ہیں سونے کا وقت ہے اس وقت موٹر بھی اپنا ایک اسکیجل بنائے کہ جب لوگ کام پہ گئے اس وقت چلائے آپ کو خود بھی خیال ہونا چاہیے جی ہاں اپنے بچوں کو ان کے گھر بھیج دینا اور وہ خوب ہنگامہ کریں اوپر والے پورشن میں رہتے اور وہ اتنا اچھل کود کرتے اور فرنیچر گسیٹتے ہیں اور احساس نہیں ہوتا اور دن کو بھی کیا اور رات کو بھی کیا کہ نیچے والوں کا معلوم نہیں کیا حال آپ میں سے یعنی سوچنے کا بس طریقہ بتانا مقصود تھا آپ میں سے ہر ایک کے پاس ایک ایک مثال ہوگی کہ جس کے ذریعے آپ کو ازیت پہنچی یا آپ نے کسی کو پہنچائی اگر ایمان جاگتا ہو تو انسان کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں کہ یہ نہ کرو اور وہ نہ کرو لمبی لمبی لسٹیں بنا کے اور چیک لسٹ بنا کے دینے کی ضرورت نہیں کہ اچھا ہم ساتھ یہ نہ کریں یہ نہ کرے یہ نہ کرے نہیں وہ تو دل بتائے گا آپ کی فطرت میں اللہ نے رکھا ہوا ہے اچھے برے کی پہچان وہ تو خود ہی پتہ چل جائے گا کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے آفس میں بیٹھ کر اگر آپ اپنے ٹیبل پر کام کر رہے ہیں تو کیا آپ کے لیے جائز ہے کہ آپ اتنا اونچا بولیں کہ دوسرا کام نہ کر سکے کیونکہ جار میں کتنے قسم کے جار آتے ہیں قرآن مجید میں پڑھ چکے نا آپ الجار الجنوبی تو عمل جو ہے وہ کس میں داخل ہے ایمان میں اس کو الگ نہیں کر سکتے آپ ابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا کون سا عمل سب سے افضل ہے آپ نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لانا ٹھیک ہے تو یہ آپ سے تو پوچھا گیا تھا عمل کون سا افضل ہے تو آپ نے فرمایا اللہ اور رسول پر ایمان لانا تو گویا ایمان ایک عمل بھی ہے عمل القلب ہے عمل اللسان ہے اور عمل الجوار ہے اٹس ناٹ اونلی ایک کانسیپٹ اور ایک نظریہ یہ ایک بس بات اور ایک سوچ پھر اسی طرح نماز ایمان میں داخل ہے یا یہ کہنا چاہیے کہ نماز ایمان ہے دلیل لائیے قرآن مجید سے سب پڑھ چکے ہیں آپ ہوں احسن تھی کان اللہ ایمان اللہ ایسا نہیں جو تمہارے ایمان کو ضائع کر دے یہاں ایمان سے مراد وہ نمازیں تھیں جو تحویل قبلہ سے پہلے پڑھی گئی تھی وہ نماز جو تم نے بیت المقدس کی طرف مہ کر کے پڑھی تھی اللہ تعالیٰ ان کو ضائع نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ یہ بھی تو فرما سکتے تھے وما کان اللہ علی کم ایمان کم تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے ایمان عمل کا نام ہے عبادات جو ہیں وہ ایمان ہی کا حصہ ہے کیا رمضان کے روزے بھی ایمان کا حصہ ہے؟ دلیل لائیے من ساما رمدان ایمان و احتساب تقدم من امن ذمب لقر منقامت للت القدر کا قیام جو ہے یا رمضان کی ساری راتوں کا قیام وہ بھی ایمان میں داخل ہے جہاد بھی ایمان میں داخل ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی راہ میں نکلا اللہ اس کا ضامن ہو گیا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کو میری ذات پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق نے گھر سے نکالا ہے میں اس بات کا ضامن ہوں کہ یا تو اس کو مال اور ثواب غنیمت کے ساتھ واپس کر دوں یا جنت میں داخل کر دوں یعنی اگر اس کی موت آ اس راستے میں تو جو بھی فی سبیل اللہ نکلتا ہے کیونکہ یہاں لفظ جو ہے وہ منخرجہ فی سبیلی ہی تو اللہ کے راستے میں نکلنے میں کیا کیا چیزیں آتی علم کے لیے نکلنا اللہ کے دین کے لیے جب بھی آپ نکلیں گے وہ فی ابھی ہی ہوگا چاہے حج کے لیے نکلے عمرے کے لیے نکلیں علم حاصل کرنے کے لیے نکلے علم دینے کے لیے نکلے تو یہ فی سبھی ہی ہے تو یا تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیاوی فائدے دیتے اور یا پھر راستے میں موت آ جاتی تو من سلا کا طریقہ نی التم صفی علم سہل اللہ القاََ نے لل اور اگر کوئی راستے میں فوت ہو جائے تو اس کے لیے بھی کیا ہے جی تو پھر ایمان کا معنی کیا ہوا تصدیق کرنا اقرار کرنا اور دل میں پیدا ہونے والی سوچ کو عملی جامع پہنانا کیونکہ دل میں وہ کنوکشن آ جاتی کہ انسان کہتا ہے کر کے دم لوں گا پچھلے دنوں میں دبئی میں تھی تو الحمدللہ بہت سارے سکالرز کے ساتھ سیٹنگز ہوتی رہی تو میں اس میں صرف بیٹھ کے چپ کر کے سنتی دیکھتی اور سیکھتی رہتی تھی کہ لوگ کیا سوال کرتے ہیں اور جواب کیسے آتا ہے اور اگر اس جگہ میں ہوں تو میں کیسے جواب دوں تو ایک اسی طرح کی مجلس تھی جس میں بہت سارے ینگسٹرز تھے پیرنٹس بھی تھے ینگسٹرز بھی تھے تو ایک سکالر سے کسی نے سوال کیا کہ میں میوزک چھوڑنا چاہتا ہوں کس طرح چھوڑوں مجھے طریقہ بتائیں خیر انہوں نے جو بھی بتایا وہ اپنی جگہ لیکن اس وقت میں نے سوچا کہ اگر یہ سوال مجھ سے کیا جائے تو میں کیا کہوں گی میں اس سے پوچھوں گی کیا واقعی تم چھوڑنا چاہتے ہو کیا واقعی تم چھوڑنا چاہتے ہو تمہیں یقین ہے کہ یہ درست نہیں جو میں کر رہا ہوں اگر واقعی تم چھوڑنے میں سچے ہو اور تمہارا اس بات پر یقین ہے کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ غلط ہے اور اس سے میرے گناوں میں اضافہ ہو رہا ہے تو کسی اسکالر سے پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہوگی جان لینا ہی کافی ہے کہ یہ کرنے کا کام نہیں کیونکہ انت یہ جواب اللہ نے کیسے سجھایا کیونکہ میں اس کا ایک ینگسٹر کے ساتھ تجربہ کر چکی تھی اپنے بیٹے کے ساتھ اس کو صبح کی نماز میں مشکل ہوتی تھی اٹھنے میں اور مجھے پھر اتنے بڑے ہو گئے اٹھ کیوں نہیں پاتے تو میں اسے کہتی ہوں کہ اب خود اٹھو بڑے ہو گئے خود اٹھو میں نہیں اٹھاؤں گی میں ہر وقت میں تمہارے ساتھ تھوڑی ہو سکتی ہوں تو اس کا مطلب ہے جہاں میں تمہارے ساتھ نہ ہوں وہاں تمہاری فجر گئی اور اگر فجر گئی تو تم اللہ کی حفاظت سے نکل گئے اگر اللہ کی حفاظت نہ رہی تو باقی بچا کیا پھر تو نقصان ہی نقصان ہے تو تھوڑے بہانے شہانے سب کرتے ہیں نا کہ نہیں میرے اٹھنا چاہتا ہوں میں نے کہا نہیں جس دن تم نیت کرو گے نا تم نے سچا ارادہ کر لیا کہ میں نے اٹھنا ہے اور خود اٹھنا ہے تو اٹھ سکو گی اپنے ساتھ ساتھ بولو اور الحمدللہ الحمدللہ اس کے بعد پھر اٹھانا نہیں پڑا دوکا کبھی کبھار جو سفر میں ادھر ادھر وہ یاد دہانی کیونکہ وہ بازو کا پوری پوری رات کا سفر ہوتا ہے تو اٹھنا مشکل ہو جاتا مگر ایک وہ جو بہت بڑی ایک راک تھی وہ رستے سے ہٹ گئی ہم سب کے راستے میں راکس ہیں کسی نہ کسی چیز پر عمل کرنے کے لیے ہر اس چیز میں مثلا ہم میں سے کچھ لوگ یہ چاہتے ہوں گے کہ ہم کسی خرابی سے نکل آئیں کیونکہ ضمیر پنچ کرتا ہے نا دل میں اس کی برائی بھی ہوتی ہم نکلنا بھی چاہتے ہیں نکل نہیں پاتے کیوں اس لیے کہ ابھی ہمارا نفس پوری طرح اس کو چھوڑتا نہیں ہم اس کو لینا بھی چاہتے ہیں اور ہم اس کو چھوڑنا بھی چاہتے ہیں ہم خود بیچ میں ہوتے ہیں جس دن ہم نے فیصلہ کر دیا نو میں نے چھوڑنا ہے یہ لو پھر مشکل نہیں کرام نے شراب کیسے چھوڑی تھی فیصلہ کر لیا تھا نا کہ چھوڑنی ہے تو کسی بھی چیز میں جب آپ اللہ سے مدد مانگ کے فیصلہ کر لیتے ہیں نا کہ نہیں کرنا پھر آپ نہیں کرتے یا کرنا ہے کر کے چھوڑنا ہے یہ دیکھے نا آپ کرنا ہے ڈٹرمنیشن یہ عقیدہ ہے آپ کا یہی تو گرا لگائی ہے آپ نے کہ نہیں نہیں کرنا ہے اس کے بغیر تو گزارا ہی نہیں تب جو اللہ کے رستے میں نکلتا ہے اب جیسے علم حاصل کرنے کے لیے آپ نکلے ہیں آپ میں سے کچھ لوگ اپنی جاب چھوڑ کے آئیں گے کوئی کیریئر چھوڑ کے آئیں گے گھر بار چھوڑ کے آئیں گے کوئی ہو سکتا ہے بچے چھوڑ کے آیا ہو معلوم نہیں کس کس قربانی کے ساتھ لوگ پہنچتے ہیں تو وہ کیسے نکلے یہ جو حدیث میں بات آئی نا کہ جو اللہ کے راستے میں نکلا اللہ اس کا ضامن ہو گیا کیونکہ اس کو اللہ تعالی فرماتے ہیں میری ذات پر ایمان اور میرے رسولوں کی تصدیق نے نکالا ہے اس کو پتا اللہ کا وعدہ سچا ہے اگر میں اللہ کے رستے میں نکلوں گا اللہ میری ہر چیز کی حفاظت کرے گا اور جب یہ کنوکشن نہیں ہوتی یہ تصدیق نہیں ہوتی یہ ایمان نہیں ہوتا تو انسان سو بہانے کرتا ہے سو بہانے یعنی پتہ تو ہمیں بہت سے باتوں کا ہوتا ہے کس کو نہیں پتہ لیکن وہ کیا یقین کی حد تک پتہ ہوتا کہ سچ چاہیے جس چیز کو سچ مان لیا پھر اس کے بعد نہیں مشکل ہوتی پھر اپنا اندر یہ ایک جج بھی ہوتا ہے نا کہ اچھا کیا یا نہیں کیا بس چیزیں ہوتی ہیں کہ کریں کہ نہ کریں تو لوگ اکثر مجھ سے بھی پوچھتے ہیں آپ سے بھی پوچھتے ہوں گے کہ آپ کو موٹیویشن کہاں سے ملتی ہے کیونکہ ہم ہر وقت دوسروں سے موٹیویشن چاہتے ہیں کوئی آئے کوئی اچھا سا لیکچر دے کوئی ایسا بندہ ہو انسپائرنگ جو ہمیں موٹیویٹ کر دے وہ کب تک آپ کسی کے محتاج رہیں گے تو سیلف موٹیویٹڈ کیسے ہو سکتے ہیں آپ اس کے لیے کیا کرنا ہوگا دیکھیے سیلف موٹیویشن آتی ہے کہ جب آپ نیکی کرتے ہیں اور اس پر آپ کا دل خوش ہوتا ہے اور آپ کو ایک, ایک سرور اور ایک سکون حاصل ہوتا ہے تو پھر آپ اس کو اور کرنا چاہتے ہیں بالکل ایسے جیسے آئس کریم کھا کے جب آپ کو مزہ آتا ہے تو پھر آپ کیا کرتے ہیں اور کھانا چاہتے ہیں پھر اس وقت تک اور کھانا چاہتے ہیں جب تک آپ کا دل خراب نہ ہو جائے تو کوئی بھی چیز جس کو کر کے آپ کو مزہ آنے لگتا ہے تو آپ کا دل چاہتا ہے کہ آپ اور کریں یہ ہوتی ہے سیلف موٹیویشن اب دو طرح کے دل ہوتے ہیں نا کچھ لوگوں کو شر میں لطف آتا ہے ان کے بگڑے ہوئے دل ہوتے ہیں تو ان کو مزہ بھی بگاڑ والے کاموں میں آتا ہے تو ان کی موٹیویشن اس کے لیے بہت تیز ہوتی ہے وہ ہر قیمت پر بے حیا ہو کر ہر ایک کو پیچھے چھوڑ کے وہ کام کر لیتے ہیں چاہے وہ سو ڈانٹے پڑے ان کو ان کو چونکہ اس میں مزہ ہے تو کچھ لوگوں کا ٹیسٹ تبدیل ہو جاتا ہے ٹوٹل تبدیل اب ان کو اس میں مزہ نہیں آتا ان کو صرف خیر کی چیزوں میں مزہ آتا وہ ہر وقت لک فارورڈ کرتے ہیں کہ اچھی چیز سننے کو ملے پڑھنے کو ملے دیکھنے کو ملے کرنے کو ملے ان کے اندر کا ایمان ایسا جاگ رہا ہوتا ہے کہ وہ دوڑ رہے ہوتے ہیں اچھا یہ کام کریں یہ کریں یہ اچھا یہ کام کر لیتے ہیں وہ سو بھی رہے ہوتے ہیں تو ان کو اسی قسم کے خیالات آ رہے ہوتے ہیں کہ اچھا اب یہ کرنا ہے ایسا کرنا ہے ویسا کرنا ہے تو یہ بہت ساری چیزیں آپ کے دل سے تعلق رکھتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ ایمان کیا ہوتا ہے ایمان کیا ہوتا ہے کیسے پتہ چلے ایمان ہے کہ نہیں فرمایا ادا سررت کا حسن تک وسا ستکن جب تمہیں اپنی نیکی سے خوشی ہو اور اپنی برائی بری لگے تو تم مومن ہو اور اگر نیکی کر کے کوئی مزہ ہی نہیں آیا تو کیا آگے موٹیویشن ہوگی برائی کر کے کوئی دل پہ بنی نہیں ہے دل مردہ ہے زمیر مردہ ہے کیا کریں گے آگے کچھ بھی نہیں پھر اگلی بات ہے کہ ایمان میں کمی بیشی بند مومن کے ایمان میں حالات اور واقعات کی وجہ سے کمی بیشی ہوتی رہتی ہے ٹھیک ہے ایمان میں کمی بیشی ہوتی رہتی ہے یہ بڑی اہم بات ہے سمجھنے کی جیسے ہم کلاس روم کے اندر یہ قرآن پڑھ کر موٹیویٹڈ ہوتے ہیں یا ہمارے ایمان وہ پہاڑ کی چوٹی تک چلا جاتا ہے وہ ہر جگہ نہیں ہو سکتا اوپر نیچے ہوتا فلکچویشن ہوتی ہے اس میں ٹھیک ہے لیکن یہ کس وجہ سے ہوتی ہے ریزن اور اسباب کیا ہوتے ہیں حالات اور واقعات کی تبدیلی ماحول کی تبدیلی آپ کے اپنے امال میں کمی بیشی اسی مناسبت سے عمل میں بھی اور یہی وہ بات ہے جس کی تائید قرآن مجید سے ہوتی ہے ارشاد باری تعالی ہے وہ ادا ایمانا سورت الانفال آیت نمبر دو جب اللہ کی آیات ان کے سامنے پڑھی جاتی ہیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے بہت سے لوگ کہتے ہیں ایمان کا لیول ڈاؤن ہے کیا کرنا چاہیے قرآن مجید سننا چاہیے کہ یہاں کیا کہا گیا تلیہت قرآن کا سننا جو ہے یہ بہت فائدہ مند علاج ہے پڑھنا بھی ہے لیکن سننا بھی دوسرا ہے منو فضادت ہم ایمان سورتہ ون ٹوینٹی 124 جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع ہر نازل ہونے والی سورت نے اضافہ ہی کیا ہے سورت کا ذکر نہیں وہ پیچھے پوری آیت میں ہے آیت کا ایک حصہ ہے یہاں یعنی جب قرآن کا کوئی نیا حصہ وہ پڑھتے ہیں تو ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے اور اضافہ ہو جاتا ہے سورت اللہ 22 میں فرمایا ایمان تسلیما اس واقعے نے ان کے ایمان اور ان کی سپردگی کو اور زیادہ بڑھا دیا کس واقع نے اللہ کے وعدے کا سچ ہاں اللہ اور رسول کے وعدے کا سچ ہونا دیکھیے کہ جیسے اللہ کے وعدے سچے ہیں کیلا میں نے ابھی جو اپنی ریکارڈنگز کی ہیں ان میں ایک اس آیت پہ بھی کی ہے اللہ اپنے وعدے کی خلاف ہرگز نہیں کرے گا یعنی اللہ نے جو جو وعدے ہم سے کیے ہیں یعنی اس کو ایک ٹاپک بنا ہے اللہ کے وعدے وہ اس سے کبھی بھی نہیں پھرے گا وہ اپنے وعدوں میں سب سے بڑھ کے سچا ہے تو جب اللہ تعالی کو وعدہ کرتا ہے کہ تم اللہ کے رستے میں نکلو گے تو میں تمہارا ضامن ہوں اور تم میری امان میں ہو تمہارے سے وعدہ ہے میرا کہ یا تو میں تمہیں دنیا کا فائدہ دے کے لوٹاؤں گا یا پھر اگر تمہاری جان بھی گئی تو آخرت کی جنت تو کہیں نہیں گئی اب بازوقت ایسا ہوتا ہے کہ انسان سچے دل سے نکلتا ہے اور دنیا میں اس کو اللہ کی مدد آتی ہے بازوقت مشکل کے بعد آتی ہے یہ بھی یاد رکھیے وہ علم انسرا ماں صبر صبر کے ساتھ یعنی مشکل ایسا نہیں کہ اللہ تعالی نے کہا کہ تم کو یہ ملے گا اور بغیر کسی محنت مشقت کے وہ ہماری جھولی میں آ گرے کیا اللہ تعالیٰ آپ نے کہا تھا کہ یہ پتہ حاصل ہوگی تو کدھر ہے وہ پتا تو ہوتا یہ ہے کہ بعض وقت انسان شدید ہلایا بھی جاتا ہے مشکل میں بھی پڑ جاتا ہے لیکن وہ اللہ پہ شک نہیں کرتا کہتا اللہ کا وعدہ سچا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ کی مدد نہ آئے اور وہ ضرور آئے گی اور اس سے اس کے اندر اتنا ایمان ہوتا کہ وہ پیچھے نہیں ہٹتا وہ آگے بڑھتا رہتا وہ محنت کرتا ہے وہ کام کرتا ہے کہ نہیں نہیں یہ بات اللہ ہی کی سچی ہے مجھے کرنا ہے کیا ہوا اگر وقتی طور پر یہ تو میرا ایک امتحان ہے کہ میں کرتی ہوں یا نہیں ٹیسٹ ہوتا ہے نا کہ کوئی شخص اپنی بات میں کتنا سچا ہے تم سچے ہوگے تو اللہ بھی اپنے وعدے کو سچا کرے گا نا اور اگر ہم ہی پیچھے ہٹ گئے اوفو بیفی بیاہدی کم تم اپنے وعدے پورے کرو میں بھی تم سے اپنے وعدے پورے کروں گا تو شرط تو یہ ہے نا تو باضوقت ہم دنیا کی محبت میں خواہشات کے پیچھے چل کے ادھر ادھر وعدے بھول جاتے ہیں اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیوں نہیں آئی اور ایسا کیوں نہیں اور ویسا کیوں نہیں جو منافقین تھے انہوں نے کہا کہ اللہ رسول کے وعدے تو بس باتیں ہی تھیں اور مومنوں نے کہا کہ اللہ کے وعدے سچے تھے اور اس سے ان کا ایمان اور بڑھ گیا فاسد ہونے کی بات نہیں کی جا رہی فاسد نہیں ہوتا کم ہو جاتا ہے جب تک آپ اس میں شرک کا ذرہ نہیں ڈالیں گے وہ نہیں فاسد ہو گئے دودھ کب پھٹتا ہے دودھ پتلا ہو سکتا ہے ابال کے تھک ہو سکتا ہے اس میں آپ کچھ ڈال دیں آپ اس میں چائے ڈال دیں چاہے تو چاہے ارو ڈال دیں چاہے کچھ اور ڈال دیں جو ڈالیں گے وہ وہی شکل اختیار کر لے گا لیکن فاسد کب ہوتا ہے وہ جب اس میں دہی کی ایک پٹکی ڈال دیں ابلتے دودھ میں آپ ڈالیں تو اس پھٹ جائے گا سارا تو شرک کا اگر ذرہ بھی آ گیا نا تو اس نے ایمان فاسد کرنا ہے لیکن اگر شرک نہیں ہے تو حالات کی تبدیلی سے اوپر نیچے ہوگا کبھی کم ہوگا کبھی آپ سستی محسوس کریں گے کبھی وہ چیز ہوگی تو یہاں کمی بیشی اوپر نیچے ہونا مراد ہے پھاسے دونوں مراد نہیں ایمان کی کمزوری یا کمی سے عمل میں کمی آ جاتی سستی آ جاتی ہے لیکن ایمان میں جو خرابی ہے اس کی وجہ سے پھر ہر چیز بگڑ جاتی وہ جڑیں گل جاتی ہیں نا پھر ایک درخت کی تو پھر پھل نہیں آتے اس کے نہیں, وہ اس طرح رلائی نہیں کرتے کہ بس یہی میرے مائی باپ ہیں اور یہی سب کچھ کر دیں گے میرے لیے یہ نہیں وہ ان کا ہوتا ہے کہ وہ تباس بالحق کریں وہ تباس ہو صبر کریں وہ اس لیے ایک دوسرے سے مدد لیتے ہیں اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر یا اللہ کے ساتھ انہیں شریک کر رہے ہوتے ہیں کیونکہ یہ بھی تو چیز ہے نا اچھی مجلس اچھی جو صحبت یہ ساری چیزیں بھی تو ایمان میں اضافہ کرتی ہیں نا تو نیکسٹ ٹائم جب آپ سمجھے کہ ایمان کمزور ہو رہا ہے تو کیا کریں گے قرآن سے متعلق پھر ذکر اچھے تلاوت ایمان والوں کے ساتھ بیٹھنا وہ صحابہ کہتے تھے نا ایک لمحے کے لیے ایمان لے آئے تو وہ نیک لوگوں کی کمپنی جو ہے وہ بھی انسان کے ایمان کو بڑھاتی ہے اللہ تعالیٰ کی نشانیوں پر غور و فکر کیونکہ یہ جو اللہ کی نشانییں جب نظر آتی ہیں تو اس سے بھی انسان کے اندر اللہ کی معرفت میں اور اضافہ ہوتا ہے اور وہ معرفت انسان کی ایمان میں اضافے کا ذریعہ بنتی ہے. یعنی کچھ نہ کچھ اٹھ کے انسان کرے ہاتھ پاؤں چھوڑ کے بیٹھ نہ جائے ٹھیک ہے اب آپ دیکھیے کہ ایمان میں کمی کیوں آتی ہے اس پہ بھی غور کرنا چاہیے نا ایمان میں کمی آتی ہے پھر حالات اور اسباب کی وجہ سے ماحول کی وجہ سے اگر آپ ایسے لوگوں میں ہیں جو آپ کو ڈرائیں مثلا کہ دیکھو اگر تم نے اس چیز پر عمل کیا تو ایسا ہو جائے گا تمہارے ساتھ ویسا ہو جائے تو انسان پھر گھبرانے لگتا ہے لیکن جو ایمان کی حرارت باقی ہوتی ہے تو ان سے کہتا ہے چھوڑو نہیں یہ کوئی بات نہیں اللہ کے وعدے سچے ہیں اور ایسا نہیں ہو سکتا مثلاً قرآن مجی صور طالمان میں 173 اللہ تعالیٰ فرماتے اللہ فخ شاء السب اللہ کی لوگوں کی باتیں ان پہ اثر نہیں پر کرتی لوگ ان کو ڈراتے ہیں تو یا تو اثر قبول کر کے بزدل ہو جائیں گے اور یا پھر وہ کیا کہیں گے ان کو کوئی بات یاد آ جائے گی وہ کہیں گے نو نو ان کے اوپر وہ باتیں ریورس افیکٹ رکھتی ہیں جن کا ایمان سچا پکا ہوتا نا تو جب لوگ ایسی الٹی باتیں کر رہے تھے تو وہ اور زیادہ الرٹ ہو جاتے ہیں اور ڈرنے کا علاج کس سے کرتے ہیں ہسب اللہ و نعم الوکیل یہ وہ لوگ ہیں کہ جب لوگوں نے ان سے کہا کہ لوگوں نے تمہارے مقابلے میں ایک بڑا لشکر جمع کر لیا ہے لہٰذا ان سے بچو ان سے ڈرو تو ان کا ایمان اور بھی زیادہ ہو گیا کہنے لگا لا ہی ہم کو کافی اور وہ بہت اچھا کارساز ہے پھر صورت الفت آئت فور میں ہے سکین تفیقلوبل لیز داد ایمان اما وہی تو ہے جس نے مومنوں کے دلوں میں اطمینان ڈال دیا تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ مزید ایمان کا اضافہ کر لیں یہ کب ہوا تھا سلح ادیبیہ کے موقع پر اچھا اللہ کی سکینت کہاں اترتی ہے اب آپ پوچھیں گے وہ تو سلح ادیبیہ میں لوگ گئے تھے ویسے کہاں اترتی ہے کچھ معلوم ہے آپ کو علم کی مجلسوں میں سکینت اترتی ہے اسی لیے سو بھی جاتے ہیں کبھی کبھی قلم ہاتھ سے چھوٹنے لگتے ہیں جی تو یہ کون ڈالتا ہے سکینت اللہ ڈالتا ہے نا اور اس سے کیا ہوتا ہے پھر ایمان اور بڑھ جاتا مثلا آپ آئے بھاری قدموں تھکے ماندے بیزار آپ آ کے بیٹھے آپ نے قرآن سنا آپ نے اللہ کی بات سنی آہستہ آہستہ وہ ساری تھکاوٹ اتر گئی اور آپ نہای دھوئے گئے ایمانی طور پر روحانی طور پر اور اینڈ آف دا ڈے آپ اٹھے تو کیسے اٹھے ایک نئے جذبے کے ساتھ ایمان کے ساتھ کیونکہ سکینت آپ کے دل میں آپ کو لطف آیا اور یہی چیز لوگوں کو دوبارہ اور کہ لاتی ہے پھر جائیں وہ کئی اور اٹریکشنز ہوتی ہیں انسان کہتا ہے بعد میں کر لیں گے وہ چلو پھر چلتے ہیں کیونکہ ان کو کچھ ملتا ہے پھر اسی طرح المدثر المدت 31 میں آتا ہے اوما جالنا اصحاب ملا اکتن اوما جالنا ادت اللہ فتنت الدین کفرو لستا اللہ اوت القاب الدین امن ایمانا ہم نے دوزہ کے محافظ فرشتوں ہی کو بنایا اور ان کی تعداد کو وہ نائنٹین والی جو تھی کافروں کے لیے آزمائش بنا دیا تاکہ اہل کتاب کو یقین آ جائے اور ایمان والوں کا ایمان زیادہ ہو جائے اس کے پیچھے بھی ایک واقعہ ہے صورت المدثر کی تفسیر میں پڑھا ہوگا آپ نے کہ جب آپ نے بتایا کہ جہنم پر انیس فرشتے مقرر مذاق اڑانے لگے کفار تو اس کا جواب ہے کہ ایمان والوں کا ایمان اور بڑھ گیا یعنی ایک ہی بات جس کا ایمان اچھا ہوتا ہے اس کے ایمان میں اضافہ کر دیتی ہے اور جو بگڑا ہوا ہوتا ہے خراب منافق ہوتا ہے اس کو اور زیادہ ڈاؤن لے جاتی تو ایمان کیا ہوا قول اور عمل یزید زید ہوں اب تک ہم نے یہ بات پڑی پہلے ایسے میں کیا پڑا تھا ایمان قول اور عمل دونوں میں ہوتا ہے اور ایمان کم بھی ہوتا ہے اور زیادہ بھی ہوتا ہے بڑھتا بھی ہے اور گھٹتا بھی ہے عمر بن عبد العزیز نے عدی بن ادی کو لکھا ایمان کے اندر کتنے ہی فرائض اور عقائد ہیں حدود ہیں مستحب اور مسنون باتیں ہیں جو سب ایمان میں داخل ہیں پس جو ان کو پورا کرے اس نے اپنا ایمان پورا کر لیا اور جو پورے طور پر ان کا لحاظ رکھے نہ ان کو پورا کرے اس نے اپنا ایمان پورا نہیں کیا پس اگر میں زندہ رہا تو ان سب کی تفصیلی معلومات تم کو بتاؤں گا تاکہ تم ان پر عمل کرو اور اگر میں مر گیا تو مجھے تمہاری صحبت میں زندہ رہنے کی خواہش نہیں انشاء اللہ آپ شعب المان پڑھیں گے ایمان کی شاخیں کتنی ہیں اور کون کون سے کام ایمان میں داخل ہیں اور بخاری جنہوں نے پڑھی ہے یا پڑھ رہے ہیں انہوں نے بھی دیکھا ہوگا کہ کتاب المان جو ہے اس میں کتنے ہی اعمال ایسے ہیں جن کو ایمان کا حصہ بتایا گیا ہے سوال ہے کیا ایمان پرانا ہو جاتا ہے حدیث سنائی تھی آپ کو جی ہاں کیا تھی حدیث ان المان الخلقی کما اخلق الفب بس اللہ اوج دل ایمان فی قلو ایمان تمہارے پیٹوں میں اسی طرح پرانا ہو جاتا ہے جیسے کپڑا پرانا ہو جاتا باہر جسم پہ یعنی سو تم اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کرو کہ وہ تمہارے دلوں میں ایمان کی تجدید کرتا رہے اللہ تمہارا ایمان تازہ کر دے تو یہ دعا کرنی ہے آپ نے کیا جب محسوس ہو کہ پرانا ہو گیا تو کیا کریں اللہ نیا کر دے سلسلہ تو 1585 جوف کا لفظ آیا نا فی جوف یا دیکھو تو جب جو, جو ہے خلا خالی جگہ پہ آتا تھا، ٹھیک ہے یعنی جیسے تو سینہ جو ہے وہ ہے ہے ہے دل اس کے اندر ہے تو سینے کے اندر اندر تو سینے یہ سارا حصہ جو ہے نیچے تک اسی لیے وہ جو حدیث ہے نا جس میں فرمایا کہ حیا کرو اللہ تعالی سے جس طرح حیا کہا کہ تو لوگوں نے کہا ہم حیاء کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا نہیں ہیا یہ کہ تم سر اور جو کچھ اس کے اندر اس کی حفاظت کرو اور پیٹ اور جو کچھ اس کے اندر تو پیٹ میں پھر کھانا پینا شرم دل یہ ساری چیزیں مراد لی جاتی ہیں یعنی دلوں کے خیالات اور ہر چیز پھر ایمان کی کمی کا خوف ہونا چاہیے کہیں ہمارا ایمان کو نقصان نہ ہو کہیں کوئی ایسا فتنا یا آزمائش نہ آئے یا ہم یہاں سے نکلیں گے کورس چھٹے گا پھر ہمارا کیا ہوگا کہیں کچھ ہم پھر نہ پھسل جائیں ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے ہونا چاہیے ابن ابھی ملیکا کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیس صحابہ سے ملاقات کی تھرٹی ان میں سے ہر ایک کو اپنے اوپر نفاق کا ڈر لگا رہتا تھا ان میں کوئی یوں نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان جبریل اور میکائل کے برابر ہے کوئی یوں نہیں کہتا تھا کہ میرا ایمان ان کی طرح فرشتوں کے ایمان کی طرح ہر ایک کو ڈر لگا رہتا تھا تو ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے یعنی مسلسل واچ کرنا چاہیے اپنے دل کی حالت کو ذرا سا بھی نیچے ہو تو فوراً دیکھنا چاہیے کیوں ہوا اسے یہ ہوا کیوں ہر وقت اپنے اوپر خود لگائے رکھیں کہ کیا ہو رہا ہے مجھے کیوں ہو رہا ہے کیا چیزیں بڑھاتی ہیں کیا چیزیں گھٹاتی ہیں کون سی ایسی چیز کی کہ وہ گھٹ گیا بی پی تو ہم ہر وقت چیک کرے رہتے ہیں شوگر تو ہر وقت چیک کرتے ہیں کیونکہ مر نہ جائیں تو ایمان کی چیکنگ ہوتی کوئی نہیں یہ اوپر جا رہا کہ نیچے جا رہا ہے دل کا حال کیا ہے یہ کون کرے گا آپ کے لیے بتائیے صرف ہم خود کر سکتے ہیں کوئی نہیں ہماری مدد کر سکتا ہے اس میں کہ وہ ہمیں بتائے دیکھو تمہارا ایمان نیچے جا رہا ہے یا پرانا ہو گیا یا کم ہو گیا یا نفاق کے دائرے میں داخل ہو رہا ہے اسی لیے ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ آپس میں ایمان کو بڑھانے کی فکر کرتے تھے تو حضرت معاذ نے کہا ایک مرتبہ بخاری کی روایت ہے اجلس بناسا ایک صحابی سے کہا کہ آؤ ایک لمحے کے لیے بیٹھو تاکہ ہم ایمان لے آئیں یعنی ایمان کی باتیں کریں تو ون اینڈ ون اگر مجالس موجود نہ ہو تو گھر والوں کے ساتھ اپنے ہسبینڈ کے ساتھ بچوں کے ساتھ بہن بھائیوں کے ساتھ جو بھی ہو ان کے ساتھ ایک ایسا ریلیشن شپ بلڈ کریں کہ جس میں آپ ایمان کی کوئی نہ کوئی بات ضرور کریں یعنی میک شور کے دن میں ایک مرتبہ اپنے قریبی عزیز پیاروں کے ساتھ کوئی نہ کوئی ایسی بات ضرور ہو جس سے آپ کا ایمان جاگتا رہے اس کو غذا ملتی رہے اچھا ہم عام طور پر ان کے ساتھ یہ تو ضرور شیئر کرتے ہیں اداس ہو رہے ہیں اور دل بے چین ہو رہا ہے اور دل لگ نہیں رہا اور ایسا ہو رہا اور ویسا ہو رہا ہے کبھی یہی کہا ہے کہ دل میں کچھ ایمان کی کمی محسوس ہو رہی ہے آپ کبھی کہیں نہ ان سے کہ کوئی ایسی بات سنائی ہم کو کہ ہمارا ایمان بڑھے چلے کوئی ایسا کام کرتے ہیں کہ ایمان میں اضافہ ہو یہ ہماری گفتگو میں نہیں ہے کیونکہ ہم صحابہ تو نہیں ہیں نا لیکن ہمیں بھی کہا کہ فینا بنو بےبسلم امن تم بھی فخر احتر جیسا تم ایمان لو ویسا ایمان لاؤ گے تو ہدایت پاؤ گے تم ہم وہ ہیں نہیں لیکن ہمیں چلنا انہی کے رستے پر ہے کون کون سے امان ایمان میں کمی کا باعث بنتے ہیں مثلا ہر غرت کام لیکن خاص طور پر زنا ٹھیک ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے نا بخاری کی حدیث ہے ذہانی جس وقت زنا کرتا ہے مومن نہیں ہوتا شراب پینے والا جب شراب پیتا ہے مومن نہیں ہوتا چور جب چوری کرتا ہے مومن نہیں ہوتا لوٹ مار کرنے والا مومن نہیں ہوتا جب وہ لوٹ مار کر رہا ہوتا ہے اور لوگوں کی نظریں اس کی طرف اٹھی ہوتی ڈاکو مراد جب وہ ڈاکا ڈال رہا ہوتا ہے یہ تو تھی ظاہری خرابیاں وہ کون سی باطنی خرابیاں جو ایمان میں کمی کا باعث بنتی ہیں حسد بخل yes. یہ نظر نہیں آتے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فی قلب عبد دن والحسد کسی بندے کے دل میں ایمان اور حسد دو چیزیں کٹھی نہیں ہوتی حسد بھی ایمان کو کھانے لگتا ہے اس لیے اپنے اوپر فوراً نظر رکھے کسی کی خوبی کسی کی تعریف کسی کی ترقی کی بات سن کر آپ کو کیا ہوتا ہے اگر آپ کو برا لگ رہا ہو یا آپ کا دل خراب ہونے لگے تو فوراً اپنے آپ کو دو چار لگائیں کہ یہ تو بہت بڑی گڑبڑ ہے تمہارے اندر مثلاً استاد نے کلاس میں ایک طالبہ کی تعریف کر دی تو کیا ہوتا ہے کسی ایک کی تعریف کرنے کا کیا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی بد تاریف ہی ہوگی ایک کا شکریہ ادا کرنے کا مطلب یہ ہے کہ دوسروں کی ناشکری کر دی نہیں ہر ایک کا اپنا مقام ہے تو جب کبھی ایسی کوئی کیفیت دل میں آئے تو فوراً اپنا جائزہ لیں کہ کہاں کھڑے اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے لا تم شہ و ایمان فی قلب رجل مسلم مسلم شخص کے دل میں شح شح کس کو کہتے دل کی تنگی بخل اور ہرس لالچ ان کا مجموعہ جو ہے وہ شہ ہے یہ بھی ایمان کے ساتھ اندر نہیں رہتے جب یہ چیزیں آتی تو ایمان خود بہت کمزور ہونے لگتا ہے جب ایمان کمزور ہوتا ہے تو پھر نیکی کے کرنے کے جذبے سب ڈھیلے پڑنے لگتے ہیں اور انسان اپنے مقصد سے غافل ہو جاتا ہے اور اگر یہ چیزیں دین کی خدمت کرنے والوں کے اندر آ جائیں تو پھر کیسی کیسی خرابیاں ہوتی ہیں ہاں؟ کیسی خرابیاں ہوتی یا نہیں ہوتی کوئی کبھی آپ نے دیکھی محسوس کی دین پڑھنے پڑھانے اور دین کی خدمت کرنے والوں کے اندر بالکل جن کو وہ سکھاتے ہیں ان کے اندر بھی وہ چیز نہیں جاتی خود ہمارے بچوں کے اندر وہ چیز نہیں جاتی وہ سارا سپریڈ آؤٹ ہو جاتا ہے وہ وائرس کی طرح پھیل جاتا ہے اندر کی خرابی لیکن وائرس سب میں چلا جاتا ہے پچھلی قومیں میں اسی سے برباد ہوئی تھی بنی اسرائیل میں تباہی اسی وجہ سے آئی تھی کہ ان کے اندر یہ خرابیاں پیدا ہوئی تھی پھر اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کمی ایمان میں کمی کا باعث ہو جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک میں اسے اس کے والد اس کی اولاد اور تمام لوگوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں پھر اسی طرح ڈبل اسٹینڈرڈس یہ ایمان میں کبھی کا کب باعث بنتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص مومن نہ ہوگا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ نہ چاہے جو اپنے نفس کے لیے چاہتا ہے یعنی اپنے لیے کچھ اور پیمانا دوسروں کے لیے کچھ اور اس کے برعکس کچھ ایسے عمال ہیں جو ایمان کی تکمیل کرتے ہیں اور ایمان کو بڑھاتے ہیں جس میں یقین و بالآخر یعنی کوئی بھی چیز جس سے یقین میں اضافہ ہو ایمان کو بڑھاتا ہے ابن مسعود نے کہا ال و کلو بخاری کتاب الایمان میں آتا ہے پھر ہر کام اللہ کے لیے کرنا یہ بہت زبردست بلکہ اس کو نمبر 1 پہ رکھنا چاہیے ہر کام اللہ کے لیے کرنا جب آپ اللہ کے لیے کرتے نا تو اتنی بے نیازی آ جاتی ہے نہ کسی کی تعریف کی پرواہ رہتی ہے نہ کسی کی تنقید سے کچھ ہوتا ہے نہ کسی کے دینے نہ کسی کے محروم کرنے انسان کے اندر ایک عجیب ٹھنڈک ہوتی ہے کوئی آپ کی عزت کرے تب بھی کوئی اگر آپ کی بےزتی کر تب بھی کچھ آپ کو مل جائے تب بھی نہیں ملے انسان کو یہ ہوتا ہے کہ جب میرا قدم نکلا اللہ کے لیے تو چاہے میں غازی چاہے میں شہید کیا فرق پڑتا اللہ کی امان ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ کی رضا کے لیے کچھ دے اللہ کی رضا کے لیے روکے اللہ کے لیے محبت کرے اللہ کے لیے نفرت کرے اس نے اپنا ایمان مکمل کر لیا من آتا و من آل اللہ و احب اللہ ابغز اللہ اور مسلم احمد کی ایک روایت میں آتا ہے وہ انکح اللہ نکاح بھی اللہ کے لیے کرے یعنی دین کی بنیاد پر نکاح کرے یہ مطلب ہے پھر اسی طرح اچھا اخلاق اکمل المؤمنین ایمانا کامل ایمان کن کا احسن خلوق جن کا اخلاق اچھا ہے پھر ایک اور چیز جو ہم میں کمی ہوتی ہے تو ایمان میں کمی ہو جاتی ہے اور وہ روز مرہ کی چیز ہے ذرا پہلی بوجھیے ہوں کون سی چیز کم ہوتی ہے تو محبت کم ہو جاتی ہے تو محبت کم ہوتی ہے, ہے تو ایمان کم ہو جاتا ہے سلام میں کمی ٹھیک تو اگر آپ ایمان بڑھانا چاہتے ہیں تو بس گرہ باندھ لیں ہر وقت سلام کرنا ہے ہر ایک کو سلام کرنا ہے سلام سلام سلام ٹھیک حدیث یاد ہے تم جنت میں نہیں داخل ہو سکو گے جب تک ایمان نہ لاؤ تم ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپس میں محبت نہ کرو تمہیں ایسی بات نہ بتاؤں جب تم اس پر عمل کرو گے تو تمہارے درمیان محبت پیدا ہو جائے گی دیکھیے اگر آپ کہتے نا کہ آپ کے اور آپ کی کے ہسبینڈ کے بیچ میں محبت نہیں تو سلام کثرت سے شروع کر دیں آپ سمجھے نا کہ بچے آپ سے محبت نہیں کرتے تو کسرت سے سلام شروع کر دیں کسی سے بھی اگر آپ کو شکایت ہے نا آپ اس نسخے کو کیونکہ اللہ کی بات اس کے رسول کی بات سب سے سچی بات ہے آپ نے فرمایا کہ کیا ایسی بات نہ بتاؤں تم کو کہ اس پہ عمل کرو گے تو محبت پیدا ہو جائے گی ہم روتے رہتے ہیں وہ, وہ محبت نہیں کرتا یہ محبت نہیں کرتا کیسے محبت پیدا ہوگی سلام سے کیونکہ سلام یعنی وہ ربط کا ایک ذریعہ ہے اور اگر سلام کلام ہی گیا تو بس تعلقات ختم اور ایمان کی حلاوت کس چیز سے آتی اللہ رسول سب سے زیادہ پیارے ہو جائیں کسی انسان کے لیے بس اللہ کی خاطر محبت ہو کوئی اور غرض نہ ہو اور کفر میں واپس جانا ایسے ہی جیسے آگ میں جانا اور ایمان کا مزہ کس کو آتا ہے لطف کس کو آتا ہے من ردیا بلبن و بلا اسلام دین ان رسولا رسول بیسکلی عمل ایمان میں داخل ہے میں چند چیزوں کو صرف اس لیے ہائی لائٹ کیا ہے جو روز مرہ سے متعلق ہیں جن کی اصلاح کی بھی ضرورت ہے اصل میں اور جو ہمارے ہر وقت کے سوال ہوتے ہیں ایمان گھٹ رہا ہے بڑھ رہا ہے نہیں دل نہیں کچھ کرنے کو دل نہیں چاہ رہا تو ان چیزوں کا علاج کیسے ہے ان کا علاج ایمان میں ہے اعمال میں جو دباؤ ہے جیسے روز کی پانچ نمازیں ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے ایک نماز سے دوسری نماز تک بیٹری ڈاؤن ہوتی ہے پھر چارج کر لیتے ہیں پھر ڈاؤن ہوتی ہے پھر چارج کرتے ہیں, چارج کرتے ہیں، تو یہ بڑھاتی رہتی ہے. اچھا چونکہ روزمرہ کا معمول بن جاتا ہے تو باز او کا تو ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہماری کمی بیشی کیا ہوئی پھر اللہ تعالیٰ ہفتے میں ایک دن جمعے کا دن دے دیتے ہیں پھر سال میں رمضان آ جاتا ہے پھر رمضان کا آخری اشرہ آ جاتا ہے پھر ذلحج کا اشرہ آ جاتا ہے پھر مختلف نیکی کے کام تو یہ ساری چیزیں ہمیں اللہ کے قریب کرتی رہتی ہیں اب اگلی چیز آئے گی کہ ایمان کا انسانی زندگی پہ کیا اثر ہوتا ہے ایمان ہو تو کیا ہوتا ہے نہ ہو تو کیا ہوتا ہے تو میں آپ سے کسی چیز کا تقاضا نہیں کرتی عملی زندگی میں گھر والوں کو ہر ایک کو سلام کرنا شروع کر دیں بس جزاک اللہ سبحانک اللہ اللہ اللہ السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ